فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم وهم ينظرون پس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو وہ دیکھتے رہے اور کڑک نے انہیں جا لیا